ٹوینٹی سکس اسلام علیکم آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر کے اختتام کے قریب ہم ہفمن انکوڈنگ سکیم کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ بات میں نے شروع کی تھی بائنری ٹری کے اور استعمال یا وہ صورتحال جس میں بائنری ٹری ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ استعمال میں آتا ہے اور اس سکیم یعنی کہ ہفمن ان کوڈنگ کے بارے میں یہ کہا تھا میں نے کہ ایک تو یہ ذرا پرانی سکیم ہے تقریباً چالیس سال پرانی البتہ یہ کہ یہ ڈیٹا کمپریشن میں استعمال ہوتی ہے یعنی فرض کریں آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ فائل ہے جس میں یا word file ہے جس میں آپ نے کچھ لکھا ہے اور یہ فائل جو ہے آپ نیٹورک کے ذریعے کہیں بھجوانا چاہتے ہیں تو اگر آپ وہ فائل فرض کریں ایک میگا بائٹ کی ہے تو بھجوائیں گے تو اس میں کچھ وقت درکار ہوگا لیکن اگر یہ میگا بائٹ کسی طرح کمپریس ہو کے فرض کریں آدھی رہ جائے فائل ڈیٹا ڈیٹا وہی رہے یہ نہیں کہ ڈیٹا ضائع ہو جائے اگر وہ آری رہ جائے فائل تو نیٹورک ٹرانسمیشن ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا اس سلسلے میں یعنی کہ ٹیکسٹ ڈیٹا کو کمپریس کرنے کے سلسلے میں میں نے ہفمن انکوڈنگ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور ہم نے اس ایلگردم کو تھوڑا سا دیکھا تھا اور بلکہ میں نے ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں ہم نے بائنری ٹری بنایا تو تھا لیکن ہم اس کاروائی کو مکمل طور پہ یا اختتام تک نہیں لے جا سکے کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو آئیے آج ہم ہفمن انکوڈنگ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ایلگردم کے وہ سٹیپس جو ہیں دوبارہ دکھائے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم وہی مثال جو ہے وہ جاری رکھیں گے جس میں وہ بائنری ٹری بنتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس بائنری ٹری ڈیٹا سٹرکچر سے ہم ڈیٹا کمپریشن کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے اس سلائڈ کی جانب دیکھیے جس پہ میں نے اب اس ایلگردم کے وہ اسٹیپس پیش کیے ہیں جو کہ ہم استعمال کریں گے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ لسٹ all letters used including the space character along with the frequency ود وچ دا اکھر ان دا میسج اب یہاں پہ اس سے پہلے پیش کی کاروائی یہ ہے فرض کریں آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ فائل ہے یا مے ایک ای میل میسج ہے جس میں آپ نے کچھ لکھا ہے اور یہاں پہ ہم یا یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ انگریزی میں ہم نے لکھا ہے تو اب اس میسج میں یا اس فائل میں جو کریکٹرز ہیں یعنی اے بی سی ڈی اور سپیس بھی ان کو لے کے آپ ان کی فریکوینسی نکالیں یعنی کہ اس پورے میسج میں اے کتنی دفعہ ہے بی کتنی دفع ہے اسی طرح سی کتنی دفعہ ہے اور یہ ساری کاروائی آپ اس پورے میسج پہ کریں یہاں سے اب یہ حاصل ہوگا کہ پورے میسج میں جو انگریزی کے لیٹرز ہیں اور یہ اسپیس کیریکٹر اور اینڈ آف لائن کیریکٹر بھی جس کی بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لائن ختم ہو گئی اس کے ہر کیریکٹر کی فریکوینسی ہمارے پاس آ جائے گی اور ہم یہ ایک لسٹ سی بنا لیتے ہیں کہ اے جو ہے وہ دس دفعہ آیا بی جو ہے وہ بیس دفعہ آیا سی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے فرض کریں ڈی جو ہے وہ تیس دفعہ ہے اینڈ سو آن یعنی کہ آپ ہر کیریکٹر اور دوسرے جو اسپیس کیریکٹر ہیں نیو لائن کیریکٹر کی آپ نے کاؤنٹنگ کر کے ایک لسٹ ہی بنا لی پورے میسج میں یہ صورتحال ہے اس کے بعد اگلا اسٹیپ کنسڈر ایچ آف دیز کیریکٹر کاما فریکوینسی پیئر یعنی کہ نوٹس of اے ٹری اور جیسے کہ میں نے لکھا ہے دی آر ایکچولی لیف نوٹس as وی ول سی یہاں پہ یہ کہ جو کیریکٹر فرض کریں اے اور وہ دس دفعہ آیا ہے تو اے کامر ٹین جو ہے اس کو میں ایک ٹری نوٹ سمجھوں گا بلکہ اس کو میں ایک لیف نوٹ سمجھوں گا اور اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے Pick the two پک دا ٹو نوڈ ود دا لوسٹ فریوینسی اینڈ اف دیر اے with پک رینڈملی یہاں پہ میں یہ چھوٹی سی بات کہہ چلوں کہ فرض کریں لیٹر A جو ہے وہ پچاس دفعہ آیا ہے لیکن لیٹر بی جو ہے وہ صرف پانچ دفعہ آیا ہے اور لیٹر سی جو ہے وہ بھی پانچ دفعہ آیا ہے اب فرض کریں B اور سی جو ہے یہ پورے میسج میں سب سے کم مقدار میں موجود ہیں تو یعنی یہ وہ لیٹرس ہوئے جو کہ فریکوینسی کے حساب سے لوئسٹ کاؤنٹ والے ہیں تو کاروائی میں ہم یہ کریں گے کہ پہلے یہ جو لوئسٹ فریکوینسی والے کیریکٹرس ہیں ان سے ہم بات اپنی شروع کریں گے یعنی کہ یہ جو انکوڈنگ اسکیم ہے ان میں ہم ان کو پہلے لیں گے اور اس کی بنا پہ وہ ٹری بنے گا جیسے کہ میں نے ذکر کیا یہ ہم لیف نوٹ سے یہ ٹری بنانا شروع کریں گے آئیے اس کے بقیہ اسٹپ یعنی اس ایلگردم کے بقیہ اسٹپ وہ یوں ہیں make a new node out of these ٹو and make the two نوڈ اٹس چلڈرن یہاں پہ میں نے یہ کیا کہ یہ جو دو lowest frequency والے character, کامر جو node میں نے بنائے تھے لیف نوٹس ان کو میں نے ایک parent نوٹ سے اب جوڑا ان دونوں کو اس کا child اور رائٹ چائلڈ بنا دیا اور اس کا جو آپ دیکھیں گے کہ جو فریوینسی کاؤنٹ ہے یعنی کہ this new node is assign the sum of the frequencies of its children. یعنی کہ parent جو ہے اس children کی frequencies اگر لیت سے پانچ اور دس ہیں تو یہ جو نیا نوڈ میں نے بنایا ہے اس میں میں assign کر دوں And continue the process of combining the two nodes of lowest frequency until only one node, the root, remains. جیسے کہ پچھلی دفعہ میں نے کیا تھا میں نے یہیں سے پھر اب وہ مثال شروع کر دی تھی کیونکہ اس کے ذریعے ہم صحیح سمجھ سکیں گے کہ یہ الگردم کام کیسے کرتا ہے بلکہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کافی آسان سا الگردم ہے تو آئیے میں اب آپ کو ایک مثال کی جانب لیے چلتا ہوں سلائڈ پہ میں نے یہ اسیوم کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ سٹرنگ ہے ٹرورسنگ سپیس تھریڈڈ سپیس بائنری سپیس ٹریز اور اس کے بعد آخر میں نیو لائن کریکٹر یعنی کہ یہاں پہ یہ فکرہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ اس کا سائز تینتیس کریکٹرز ہے یعنی کہ یہ تینتیس کریکٹرز پہ مشتمل ہے جس میں نہ صرف یہ انگریزی کے لیٹرز ہیں یعنی کہ ٹی آر اے وی ای آر ایس سے لے کے ٹریز تک بلکہ اس میں میں نے یہ تین سپیسز جو آتی ہیں ٹریورسنگ کے بعد تھریڈٹ کے بعد اور بائنری لفظ کے بعد اور آخر میں جو نیو لائن کریکٹر ہے اس کو بھی میں نے شامل کیا ہے فکرہ دیکھیے ٹریورسنگ اسپیس تھریڈیڈ اسپیس بائنری ٹریز اور نیو لائن اب ہم یہ کرتے ہیں کہ فی الحال اس مثال میں ہاتھ سے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لیٹر اے کتنی دفعہ آیا لیٹر بی کتنی دفعہ آیا یا اگر ہم کرنا چاہیں تو فرض کریں ہم لیٹر ٹی جو کہ ٹریورسنگ کا پہلا لیٹر ہے اس سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں کاؤنٹنگ کا تو دیکھتے ہیں کہ ٹی کتنی دفعہ آیا اس کے بعد آر کتنی دفعہ آیا اور یوں ہم کاروائی ہر لیٹر میں کریں گے اور یقیناً آپ اس فکرے کو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ ضروری نہیں کہ میسج میں ہمیشہ سارے لیٹرز جو ہیں انگریزی الفابٹ کے وہ موجود ہوں ضروری نہیں ایسا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب میں اس کو کوئی فیک فریوینسی اسائن کروں گا نہیں اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ہے میں نے صرف جو موجود لیٹرز ہیں اس فکرے میں اس سینٹنس میں یا وہ جو فائل ہے یا وہ ای میل میسج ہے صرف ان کی فریکوینسیز کاؤنٹ کرنی ہے تو آئیے اس فریکوینسی کاؤنٹ کو اس, اس فکرے پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یوں ہے کہ اس میں نیو لائن کیریکٹر جو ہے یعنی کہ وہ آخر میں جس سے اس فکرے کا اینڈ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے وہ ایک دفعہ آیا کیونکہ اس میں ایک سنگل نیو لائن کیریکٹر ہے اسپیس جو کہ میں نے ایس پی سے شو کیا ہے وہ تین ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹریورسنگ کے بعد لفظ تھریڈڈ کے بعد اور فائنلی لفظ بائنری کے بعد اس کے بعد لیٹر اے جو ہے وہ تین دفعہ ہے وہ بھی آپ اگر اس فکرے کو دیکھیں تو ٹی آر اے ہے تھریڈڈ میں ایک ہے اور بائنری لفز ہے اس میں بھی تیسرا اے ہے اور یوں میں نے بی ڈی ای جو ہے یہاں پہ پانچ دفعہ میں نے دکھایا ہے جی اور ایچ ایک دفعہ آئے دو دفعہ اور یوں کاروائی وائی تک چلتی ہے تو یقیناً آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹرز جس طرح ایکس ہیں یو ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے اچھا اب یہ فریکوینسی کاؤنٹ جب آ گیا تو اب دیکھیے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں اس سلائیڈ میں اگلی سلائیڈ میں میں نے یوں کیا ہے کہ جتنے لیٹرز جو اس فکرے میں شامل ہیں ان کو میں نے یہ لیف نوٹس نما یہ سرکل کے اندر میں نے شو کیا ہے اور اس کے بعد ہر نوڈ میں یا ہر سرکل کے باہر میں نے اس کی فریکوینسی لکھ دی ہے دیکھیے اے جو ہے وہ تین T تین ڈی دو دفعہ آئے دو دفعہ اور پھر نیچے آئیں تو NL یعنی کہ نیو لائن ایک دفعہ بی جو ہے ایک دفعہ اور اگر اوپر کی جانب آپ دیکھیں تو ای e پانچ دفعہ آر پانچ دفعہ اب ان کی ترتیب ایسے کیوں ہے اس میں کوئی وجہ نہیں صرف میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ٹری بنے گا وہ یہاں پہ ذرا اچھی طرح بنے یعنی کہ اس کے ایجز کراس نہ ہوں تو آئیے اب میں اپنے ایلگردم کی کاروائی شروع کرتا ہوں اور ان میں سب سے پہلے میں نے جیسے کہ میں نے دکھایا ہے وی اور وائی کے یہ جو دو لیف نوڈز ہیں ان کو میں نے ایک پیرنٹ نوڈ سے جوڑا ہے جس میں دیکھیں میں نے اب کوئی لیٹر نہیں لکھا سمپلی ایک دائرہ بنا کے میں نے دکھایا ہے لیکن دیکھیے اس دائرے کے ساتھ میں نے نمبر دو لگا دیا ہے یعنی کہ اس کے جو لیفٹ اور رائٹ right جو نوڈس ہیں وی اور وائی ان دونوں کی فریکوینسیز کو میں نے کر کے اس نورڈ میں لگا دیا ہے اب میں نے وی اور وائی کو پہلے کیوں چنا اس کے بارے میں ابھی میں بعد میں کچھ کہوں گا لیکن جو میں نے سٹیپس آپ کو دکھائے تھے اس میں, میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ جب ان نوٹس کو چنیں لوسٹ فریوینسی نوٹس سے کاروائی شروع کریں اب دوبارہ جب یہ مثال دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فریکوینسی لو کاؤنٹ جو ہے وہ ایکچولی کافی نوٹس کا ہے تو ان میں سے کن کو چنا جائے وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ رینڈملی ان میں سے دو چن لیں یعنی کہ اپنی پسند سے یا جیسے بھی ہے ان میں سے کسی دو کو چن لیں اور ان کو ایک پیرنٹ نوٹ سے جوڑ دیں تو آئیے یہ کاروائی اب بقیہ نوٹس کے ساتھ کرتے ہیں اگلی دفعہ میں نے جی اور ایچ کو چن لیا ان کو بھی میں نے جوڑ دیا اس کا جو پیرنٹ نوڈ بنا اس کو میں نے دو کی ویلیو دی کیونکہ جی اور ایچ جو ہے ان دونوں کی فریکوینسی ایک اور ایک ہیں اس کے بعد میں این ایل یعنی کہ نیو لائن اور بی والے نوڈ کو جوڑتا ہوں یہ بھی ایک نیا نوڈ بناتا ہے جس کی ویلو یا جس کی فریکوینسی دو ہے اچھا اب دیکھیے کہ اس کے بعد ون والے نوٹ تو سارے ختم ہو گئے تو اب میں ٹو والے نوٹس کی جانب چلتا ہوں یہاں پہ میں نے N اور S کو جوڑا اور D اور I کو جوڑ دیا اور اس سلسلے میں جو, جو نئے نوٹس بنے یہ جو پیرنٹ نوٹس بنے دیکھیے ان میں میں نے ویلیوز چار اور چار ڈالی ہیں یقیناً اس بنا پہ کہ اس کے ان دونوں نوٹس کے جو چلڈرن ہیں ان کی فریقوینسی دو اور دو ہیں اس کے بعد میں چلتا ہوں تھری فریکوینسی والے جس میں دیکھیے میں نے A اور T جو ہیں ان دونوں کو جوڑا تو جو پیرنٹ نوٹ بنا وہ اب 6 کی ویلیو رکھتا ہے کیونکہ اس کے دو چلڈرن نوٹس جو ہیں اس میں تین اور تین ہے, اب یہاں پہ سلسلہ آگے چلانا ہے. لیف نوٹس تو تقریباً سارے استعمال ہو گئے ہیں ایک دو باقی ہیں لیکن اب ہم یہ کریں گے کہ لازمی نہیں کہ صرف لیف نوٹس کو ہی ڈھونڈتے اب ہم نے یہ جو نئے نوٹس بنائے ہیں یعنی کہ یہ جو پیرنٹ جن کی ویلیوز ہم نے ان کے چلڈرنس سے لے کے اس میں رکھی ہے ان کو بھی ہم ایز نوڈسر کر کے کہ کی جانب, یعنی کہ root کی جانب بڑھائیں گے تو واپس آئیے. اب کہ میں نے یہاں پہ SP, جو کہ اسپیس کا نوڈ ہے یعنی کہ فریوینسی 3 والا اور یہ جو میں نے نوڈ بنایا تھا وی اور وائی سے لے کے جس کی فریوینسی 2 ہے ان دونوں کو میں نے جوڑا ایک اور نئے نوٹ سے جس کی فریکوینسی ویلیو اب پانچ ہے اس بنا پہ اب میں یہ پانچ والے نوٹس اور بکیا یہ جو ہائر فریکوینسی نوٹس ہیں ان کو میں اب جوڑتا ہوں تو اگر یہ کاروائی میں کروں تو دیکھیے میں نے آر اور یہ 5 والے نوٹ کو جوڑا تو دس کا نوٹ بنا ای اور اس کا لیفٹ جو چار والا نوٹ ہے اس کو جوڑا تو یہ نو والا نوٹ بن گیا چار اور چار والے نوٹس کو جوڑا تو آٹھ کا نوٹ بن گیا اور اسی طرح اب دیکھیے میں کس طرح روٹ کی جانب اب میں گامزن ہوں تو یہاں پہ میں چھ اور آٹھ کو جوڑ کے چودہ کو نوٹ بناتا ہوں نو اور دس کا نوٹ جوڑ کے میں انیس والا نوٹ بناتا ہوں اور آخر میں دیکھیے کہ میں نے وہ روٹ نوٹ بنا لیا جس میں یہاں پہ اب آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ جو فائنل ویلیو فریکوینسی کی آئی وہ ہے تینتیس اب اس پورے ٹری پہ دوبارہ, دوبارہ ذرا نگاہ دھڑائیے کہ کس طرح ہم نے لیف نوڈ سے انر نوٹس بناتے بناتے ہم روٹ تک پہنچ گئے اور یقینا یہ جو لیف نوٹس تھے جس میں کہ وہ لیٹر ای ہیں یہ لیول کے حساب سے دیکھیں یہاں پہ مختلف لیولس پہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر لیف نوٹ جو ہے اس فائنل ٹری جو بنا ہے اس میں ایک ہی لیول پہ ہے ایسا ممکن ہے کہ ایسا میسج ہو جس میں یہ شاید نتیجہ نکلے لیکن یہ لازمی نہیں ہے ہمارا اب یہ ٹری تو بن گیا یعنی کہ یہ بائنری ٹری جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ تو بن گیا اب آئیے اس ہفمن انکوڈنگ کوڈنگ کے جو بقیہ سٹیپس ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھیں گے کہ ان سٹیپس کو استعمال کر کے اب ہم وہ کیریکٹر انکوڈنگ سکیم بنائیں گے جس کو ہم پھر فائنلی ڈیٹا کمپریشن میں استعمال کریں گے تو آئیے پہلے اس ایلگردم کے بکیا سٹیپس دیکھیے وہ یوں کہ اسٹارٹ ایٹ دا روٹ یعنی کہ یہ جو ٹری ابھی بنا ہے اس کی روٹ سے اسٹارٹ ہو اائن zero To the لیفٹ برانچ اینڈ ون ٹو دا رائٹ برانچ یعنی کہ آپ روٹ چونکہ یہ tree ہے اور آپ root پہ بیٹھے ہیں تو ادھر سے ایک برانچ جو ہے وہ رائٹ right sub tree کی طرف جاتی ہے تو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں یادم میں یہ ہے کہ آپ جو لیفٹ سائڈ کی جو برانچ ہے اس کو 0 assign کر دیں اور right کو 1 assign کر دیں اور پھر Repeat the process down the left and right subtrees trees yani, Ab aap left child pe jayen, Joke aek sub-tree ki root hooghi, Aar vaha se uske left, Aar uske right ko aap zero or one assign kerein. Aar pher dekheye, Finally, To get the code for a character, Traverse the tree from the root to the character leaf node, And read off the 0 and one along the path. یہاں اب فیلال یہ دیکھیے کہ ہم کس طرح روٹ سے شروع ہو کے لیفٹ اور رائٹ جا رہے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ زیرو اور رائٹ سائٹ پہ ون ہم اسائن کرتے جا رہے ہیں مناسب اب یہ ہے کہ ہم اس کاروائی کو بھی اپنے مثالی ٹری کے اوپر چلا کے دیکھیں اور دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے تو آئیے اب میں یہ زیرو ون اسائنمنٹ جو ہے ہم نے یہ جو ٹری بنایا ہے اس کی روٹ سے شروع ہو کے یہ زیرو اور ون ہم برانچز کو اسائن کرتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے اب یہ ٹری دوبارہ پیش کیا ہے اس میں دیکھیے کہ میں نے فی روٹ نوڈ کی لیفٹ برانچ جو ہے اس پہ میں نے صفر لکھ دیا ہے اور رائٹ برانچ پہ میں نے ون لکھ دیا ہے اس کے بعد میں جو اگلے دو نوڈس ہیں یعنی کہ روٹ کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ چلڈرن جو ہیں ان سے لیفٹ اور رائٹ برانچز جو ہیں ان پہ بھی دیکھیے میں اب زیرو اینڈ ون لگا دیتا ہوں اور یہ کاروائی میں پھر اگلے لیول کے نوٹس پہ کرتا ہوا آخرے کار میں لیف نوٹس تک پہنچ جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی خاص مشکل نہیں یہ سمپلی میں نے یہ جو ایجز ہیں اسٹری کے یا یہ جو لنکس ہیں ان پہ صرف زیرو اینڈ ون اسائن کر دیا ہے اور یہ میں اگر کوئی اس کا ڈیٹا اسٹرکچر بنا رہا ہوں تو اندرونی طور پہ مجھے ان لنکس کے ساتھ یہ 0 اور 1 جو لکھا ہے اس کو بھی یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ اسی 0 اور 1 اسائنمنٹ کی بنا پہ ہم اس سے کوڈ بنائیں گے ایلگردم کے آخری اسٹیپ میں میں نے یہ لکھا تھا کہ جب آپ یہ 0 اور 1 اسائنمنٹ کر لیتے ہیں اس ٹری برانچ پہ تو کسی کیریکٹر کا کوڈ جو ہے یہ زیرو اینڈ ون سے ہی یہ کوڈ بنے گا کوئی کوڈ آپ نے لینا ہے یا نکالنا ہے تو آپ روٹ سے شروع ہو جائیں اور ایج کو فالو کرتے ہوئے اس لیٹر تک چلے جائیں جو کہ لیف نوڈ میں ہوگا اور رستے میں جس ترتیب سے آپ کو 0 اینڈ ون ملتے ہیں ان کو آپ یاد رکھیے تو آئیے یہ کاروائی ہم جو ہمارے پاس لیٹرز ہیں ان پہ کرتے ہیں آپ واپس لائٹ کی جانب آئیے یہاں پہ فرض کریں میں ڈی جو ہے اس کا کوڈ دیکھنا چاہتا ہوں لیٹر ڈی جو ہے وہ ٹری لیفٹ سب میں لیف نوڈ پہ نیچے موجود ہے تو اگر میں روٹ سے شروع ہوں تو ڈی تک پہنچنے کے لیے مجھے پہلے روٹ سے لیفٹ چودہ والے نوڈ کی جانے اور اس طرف جانے کی بنا پہ میں ایک زیرو جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں یعنی کہ میں شروع کا جو ہنسا ہے وہ زیرو ہوگا اس کوڈ میں اس کے بعد میں چودہ سے آٹھ پہ جاتا ہوں تو یہ لنک جو ہے اس پہ لیبل جو ہے وہ ون ہے تو فی الحال میرے پاس زیرو اور ون آ گیا اس کے بعد ایٹ سے میں چار کی طرف گیا تو یہاں پہ اب لیبل جو ہے وہ زیرو ہے اس کے بعد چار سے میں فائنلی پھر جب لیٹر ڈی کی جانب جاتا ہوں تو وہ لنک بھی لیفٹ سائیڈ والا ہے تو اس پہ بھی زیرو لیبل ہے تو اب اگر آپ روٹ سے یاد رکھ رہے ہیں تو ڈی جو ہے اس کا کوڈ جو ٹرانسمیشن میں ہم یا کمپریشن میں استعمال کریں گے یا بائنری کوڈ اصل میں اب بنا زیرو ون زیرو زیرو اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں آئے جو ہے اس کا کوڈ بنتا ہے زیرو ون زیرو ون اور جب تک یہ ٹری آپ کے سامنے ہے آپ خود بھی ان میں سے مختلف لیٹرز جو ہیں ان کو دیکھ کے ان کے کوڈز نکال سکتے ہیں فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ لیٹر جی جو ہے جو کہ ٹری میں لیف نوٹس میں تقریباً درمیان میں ہے اس کا کوڈ کیا ہے اگر آپ روٹ سے شروع ہوں جی تک پہنچنے کے لیے اگر آپ سمپلی ان لیٹرس کو یاد رکھیں یا ونس اینڈ زیروز کو تو وہ بنتا ہے ون زیرو زیرو ون زیرو اور دیکھیے آپ لیٹر جی پہ پہنچ کے اب ہم یہ بائنری کوڈ کیوں بنا رہے ہیں یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے ایس کی کوڈ کے بارے میں پڑھا تھا تو یہ جو الفابٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی کیریکٹر جب ہم ڈیٹا میں ڈالتے ہیں فائلز میں یا جہاں بھی کمپیوٹر کے اندر ہم اس کو بائنری میں ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک جو کامن کوڈ استعمال ہوتا ہے وہ ایس کی ہے لیکن یہ ایس کی کوڈ جو ہے یہ بھی اصل میں ونز زین زیروز پہ ہی مشتمل ہے ہم اس کی بیس ٹین بیس میں جو اس کی ڈیسمل ویلیو بنتی ہے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے کیپیٹل لیٹر اے ہے ایس کی ویلیو اس کی جو ہے ڈیسمل میں یا بیس ٹین میں وہ سکسٹی فائیو ہے لیکن اس کی جو ہے وہ ایٹ بٹ کوڈ ہے جس میں سے اصل میں سیون بٹس جو ہیں وہ کافی ہیں صرف لیٹرز کے لیے ایٹ بٹ میں پھر اور کیریکٹر بھی آ جاتے ہیں اب اگر یہ سکسٹی فائیو کو میں کہوں کہ یہ بائنری میں کیا ہوگا اور ایٹ بٹ بائنری میں یہ کیا ہوگا تو آپ بڑے اطمینان سے یہ نکال سکتے ہیں کہ اس کا بٹ پیٹرن کیا ہوگا جو بھی بٹ پیٹرن نکلے گا وہ یہ ون زیروز پہ مشتمل ہوگا یہ کاروائی آپ بکیا لیٹرز پہ بھی اگر آپ کے سامنے ایس کی ٹیبل موجود ہے تو نہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں آپ سمپلی اس ٹیبل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ایس کی ٹیبل میں ہر کیریکٹر کو آٹھ بٹس ہی اسائن ہوتے ہیں ان بٹس کا پیٹرن کیا ہے ون زن زیرو وہ ٹھیک ہے ہر کیریکٹر مختلف ہے لیکن ہر کیریکٹر کو ایک بٹس ہی اسائن ہوتے ہیں بلکہ ایس کی شروع میں سیون بٹ کوڈ تھا بعد میں اس میں گرافکس اور اس طرح کے کیریکٹر شامل کر کے اور چونکہ ایٹ جو ہے وہ 32 ٹو کا ایک ملٹیپل سا ہے اور آپ کے اکثر مشینز میں انٹیجرز فلوٹنگ پوائنٹ نمبر جو ہیں وہ 32 ٹو بٹس کے ہوتے ہیں تو اس لیے کیریکٹرس کو عموماً ایٹ بٹس دیے جاتے ہیں لیکن وہ ایٹ بٹس میں کیا بٹ پیٹرن ہے اس کی بنا پہ آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ یہ لیٹر اے ہے لیٹر بی ہے یا کوئی اور ہے ہنسہ ہے نمبر ون یا اسپیشل کریکٹرز جیسے ڈالر سائن سو اچھا اب ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ 8 بٹس نہیں استعمال کر رہے نہ ہی ہم کریں گے بلکہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ مثال دکھائی ہم ان لیٹرز کو جو کہ ہمارے میسج میں موجود ہیں ہم اپنا ایک کوڈ اسائن کریں گے جو بھی ون زین زیروز پہ مشتمل ہوگا لیکن اس کو ہم اس بائنری ٹری سے اس کوڈ کو ہر لیٹر کے لیے بنائیں گے اور آخر میں ہمارے پاس ایک ٹیبل سا بن جائے گا جس میں ہر لیٹر کو اب ہم نے ایک ہفمن کوڈ دے دیا اب ہم واپس اپنے اس فکرے کی جانب چلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ٹریورسنگ تھریڈیڈ بائنری ٹریز جس پہ ہم نے یہ بائنری ٹری بنایا اور اس پہ اب ہم نے یہ ون زن سائن کر دیے ہیں تو آئیے اب ہم ان تمام لیٹرز کو جو کوڈ ہم اسائن کریں گے وہ ہم ایک ٹیبل کی صورت میں اکٹھا کر لیتے ہیں جو کہ میں اب آپ کو اس سلائڈ پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ اب دیکھیے کہ میں نے نیو لائن سپیس پھر لیٹر اے بی سے لے کے وائی تک جو ہیں ان کو میں نے یہ کیریکٹر کوڈ ونز زیروز اسائن کیے ہیں لیکن یقیناً آپ کو معلوم اب ہو گیا ہوگا کہ یہ ون and زیروز اس ترتیب سے کیوں ہیں میں نے سمپلی ہر لیٹر کو لے کے روٹ سے اس لیٹر کے نوڈ اس لیف نوڈ تک جو رستہ بنتا ہے ایجز کا یا ٹری لینکس کا اس پہ جو بھی لیبلز آتے ہیں ون and زیروز وہ میں نے لے کے اب یہ ٹیبل بنا رہا ہے اس ٹیبل یا اس ہفمن کوڈنگ کے بارے میں چند باتیں یہاں پہ میں کہتا چلوں جو کہ میں نے اصل میں اس سلائڈ پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں پہلی بات کہ نوٹس دٹ دا کوڈ از ویریبل لینتھ لیٹرس ود ہائر فریکوینسیز ہیو شارٹر کوڈ یہ دو باتیں ذرا ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ کہ جو کوڈس ہیں ون زن زیرو پہ کچھ جو ہیں نظر آ رہے ہیں کہ لمبے ہیں اور ان میں آپ کو پانچ بٹس نظر آتے ہیں جیسے وی اور وائی ہے جی ہے بی ہے جی کے علاوہ ایچ پی ہے یہ سارے پانچ پانچ بٹس پہ ہیں لیکن اے ای آر اور ٹی یہ جو لیٹرز ہیں ان کو دیکھیے کہ جو کوڈ اسائن ہو رہا ہے وہ صرف تین بٹس پہ مشتمل ہے اور آپ اگر یاد کریں تو یہ جو لیٹرز تھے اے ای آر اور ٹی ان کی اصل میں فریکوینسی بھی زیادہ تھی یعنی کہ یہ میسج میں زیادہ موجود تھے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم وہ کمپریشن جو ہے اس میں ڈیٹا جو ہے اس کا سائز چھوٹا کیسے کر پائیں گے یقیناً یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمیں آٹھ بٹس کی ضرورت نہیں بلکہ انہی کیریکٹرس میں کچھ پانچ بٹس پہ ہیں اور کچھ جو ہفمن کوڈ کی ویلیوز جو آ رہی ہیں وہ صرف تین بٹس ہیں تو یقیناً اگر آپ میسج کو لیں اور اس میں اے بی سی ڈی یا یہ جو بھی لیٹرز ہمارے سامنے ہیں ان کو ان کے بائنری کوڈ سے ریپلیس کر دیں تو آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ آرٹ بٹس کی, کی کمپیرزن میں جو میسج اس طرح بنے گا ون زیروز کا وہ یقیناً چھوٹا ہوگا میں آپ کو اب وہ میسج دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو ٹریورسنگ تھریڈڈ بائنری ٹریز میسج تھا اس کو اب میں نے ان کوڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ ونز اور زیروز ہی نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھیے میں آپ کو ایک ایک لیٹر اب اس کے کوڈ سے دکھا رہا ہوں جو کہ فی میں نے صرف چند لیٹرز کے لیے کیا ہے اس مثال سے آپ سمجھ جائیں گے کہ باقی بٹ پیٹرن جو ہیں ان میں کون سے کیریکٹر موجود ہیں یہ دیکھیے کہ پہلے تین بٹس زیرو زیرو ون جو ہیں وہ لیٹر ٹی کے لیے ہیں اس کے بعد اگلے تین بٹس جو ہیں وہ ون ہیں اس کے بعد اگلا جو لیٹر آ رہا اے ہے اس کے لیے زیرو زیرو زیرو اور پھر دیکھیے وی اب وی چونکہ فریکونسی کے حساب سے کم ہے اس کو چونکہ 5 سا سائن ہوئے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اسی طرح پھر لیٹر ای ہے اس کے بعد پھر لیٹر آر ہے اور یوں ہم نے یہ دیکھیے سارا میسج جو ہے ون اینڈ زیروز میں ان کوڈ کر دیا ابھی کچھ باتی رہ باتیں رہتی ہیں جو کہ ہمیں کرنی ضروری ہوگی لیکن اب ذرا کمپیرزن کرتے ہیں کہ فرض کریں یہ میسج ہم نے ایس کی میں انکوڈ کیا ہوتا تو تب کتنے بٹس اور اب جب ہم نے ہفمن کوڈنگ کے ذریعے اس کو انکوڈ کیا تو کتنے بٹس درکار ہیں تو سیونگز کتنی ہوئی تو آئیے یہ موازنہ میں آپ کو اس اگلی سلائڈ پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر اس اوریجنل تھریڈ کو ٹریورسنگ تھریڈیڈ بائنری ٹریز جو ایک سٹرنگ ہے اس کو اگر ہم 8 بٹ پر کیریکٹر یعنی کہ کی کوڈ استعمال کرتے تو ٹوٹل لینتھ بنتی 264 وہ 33 کیریکٹرس ہیں 33 ضرب 8 264 بنا لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا اب ان کوڈیڈ میسج جو ہے اس میں صرف 122 سو بٹس کی ضرورت ہے اور تناسب کے حساب سے یہ 54% فور ریڈکشن ہے یعنی کہ یہ میسج جو ہے بھیجوانے کی خاطر اصل میں ہم آدھے بٹس ٹو سکسٹی فور نہیں تقریباً آدھے بٹس اگر بھیجوائیں تو یہی میسج جو ہے یہ ایک سینڈر جو ہے ایک ریسیور کو پہنچا سکتا ہے اور ریسیور پھر اس میں سے یہ میسج نکال سکتا ہے اچھا یہاں پہ یہ کاروائی تو مکمل ہوئی کہ میں نے ایک میسج لیا فریکوینسی کاؤنٹ کیا سے ٹری بنایا ٹری سے میں نے ون زن کوڈ نکالے اس کوڈ کے ذریعے میں نے ڈیٹا کمپریشن کر لی یعنی کہ میسج کو ان کوڈ کر لیا اور یہ واضح ہو گیا کہ ڈیٹا واقعی کم درکار ہے اس میسج کے لیے لیکن اب چند ایک باتیں اور ہم ان کو ریورس ترتیب میں کرتے ہیں کہ یہ کاروائی جو ساری جو کوڈنگ کی ہے یہ فرض کرے ایک سینڈر کر رہا ہے فرض کرے وہ آپ ہیں آپ اپنے ای میل میسج کو اس طرح کمپریس کر رہے ہیں اور یہ ای میل میسج کسی کے پاس جانا ہے جو کہ ریسیور ہوگا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ ٹری بنا لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹری بناتے وقت کچھ چوائسیز تھیں کہ آپ کے پاس لو فریکوینسی نوٹس تھے آپ نے ان میں سے کچھ کو چنا اس سے آپ نے ایک ٹری بنا لیا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر وہ چوائسیز ذرا سی مختلف ہوتی تو وہ ٹری کی جو شکل ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی اور اگر وہ مختلف ٹری بنتا تو یہ جو ہفمن ان کوڈ ہے یا ہفمن کوڈس ہیں کیریکٹرس کے وہ مختلف ہو سکتے تھے ہوں گے 1 لیکن یہ کہ وہ ونس اینڈ زیروز کا پیٹرن مختلف ہو سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریسیور کو کیسے پتا چلے کہ بھئی نے یہ کوڈ بنا کیا ہیں اور یہ ونس اینڈ زیروز ہر لیٹر کو کیا اسائن کیا ہے جواب میرے خیال میں آپ کے سامنے ضرور ہوگا کہ بھئی سینڈر کو کسی طرح ریسیور کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو میں یہ کوڈ استعمال کر رہا ہوں یا جو سینڈر ہے وہ پہلے ریسیور کو پورا بائنری ٹری جو ہے کسی طرح بھیجوا دے جو اس نے بنایا ہے وہ کسی طرح بھیجوا دے ریسیور جو ہے وہ بھی اس ٹری کی کاپی اپنے پاس رکھ لے اس کے بعد جو بھی سینڈر میسج بھیجے گا اس کو ریسیور لے کے بٹ پیٹرنس کے حساب سے میچ کرے گا اس ٹری کے ساتھ کہ بھئی یہ جو میرے پاس پہلے کچھ بٹس آئے ان میں سے پہلے تین یا پہلے چار یا پہلے پانچ یا چھ یا جتنے بھی ہیں کوشش تو یہی ہوگی کہ وہ آٹھ سے کم ہو لیکن یہ کہ تین چار پانچ دو بھی ہو سکتے ہیں ان بٹ پیٹرن سے سینڈر جو ہے وہ کون سا لیٹر بھیجوا رہا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ریسیور ہے اس کے پاس بھی اس ٹری کی ایک مکمل کاپی موجود ہوگی اچھا اس میں اب یہ ہوگا کہ ٹری کے جیسے کے بارے میں جیسے آپ جانتے ہیں ٹری کے اندر ایک روٹ ہوتی ہے اس کے انر نوٹس ہوتے ہیں اور اس, کا پھر ایک لیف یا اس کے لیف ہوتے ہیں لیف کی کیا پہچان ہے آپ یہ یاد کریں لیف نوٹس وہ نوٹس تھے جس میں کے لیفٹ اور رائٹ لنک جو ہے وہ دونوں نل ہیں یہ لیف نوٹ کی پہچان ہے انر نوٹس جو ہیں ان میں یا تو لیفٹ چائلڈ ہوتا ہے یا رائٹ چائلڈ ہوتا ہے یا دونوں ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک انر نوڈ جو ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ right چائلڈ نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہے پھر تو وہ لیف نوٹ ہو گیا اب فرض کریں کہ سینڈر نے یہ پورا ٹری جو ہے ریسیور کو پہنچا دیا اور اس نے وہ سارا ٹری اپنے پاس بنا لیا کسی طرح ڈیٹا سٹرکچر اس کا بنا لیا جیسے بھی ہے اس سے فی الحال ہمیں سروکار نہیں کہ انٹرنلی جو ہے ٹری کس صورت میں رکھا گیا ہے اب یہ سچویشن آپ نے سامنے رکھیے کہ ایک سینڈر ہے اس نے یہی جو ابھی ہم نے میسج انکوڈ کیا ہے اس کے بٹس بھجوائے یہ جو ایک سو بائیس بٹس ابھی بنے تھے یہ اس نے بھجوائے ریسیور کے پاس اب بٹس آنے شروع ہو گئے اس کو فوراً تو نہیں پتا چلے گا کہ بھئی یہ اس کے اندر کیا ہے ریسیور اب یہ کرے گا کہ جو میسج کا پہلا بٹ ہے وہ لے کے وہ اپنے آپ کو روٹ پہ اپنے آپ کو امیجن کرے گا یعنی کہ اس ٹری کی جو اس کے پاس کاپی موجود ہے وہ فرض کرے گا کہ میں روٹ پہ بیٹھا ہوں اور پہلا بیٹ آیا اگر تو وہ 0 ہے تو وہ روٹ سے لیفٹ کی طرف چلا جائے گا اور آگے جو بھی نوڈ آتا ہے وہاں پہ وہ چلا جائے گا اگر وہ 1 ہے تو روٹ سے وہ رائٹ right کی طرف چلا جائے گا اور وہاں پہ جو نوڈ آتا ہے پھر ادھر پہنچ گیا اس کے بعد اگلا بیٹ اب اگلا بیٹ اگر 0 ہے تو پھر اس سب ٹری والے نوڈ پہ جو بیٹھا ہوا ہے ریسیور جو ہے اپنے ریورسل یہ جو کر رہا ہے زیرو کی بنا پہ یا تو پھر لیفٹ فردر اگلے لیول پہ لے جائے گا یعنی کہ لیول ٹو پہ لے جائے گا یا اگر ون ملا تو وہ لیول ٹو پہ رائٹ right سائڈ پہ چلا جائے گا لیکن ہر بٹ کے آنے پہ وہ ایک لیول نیچے جائے گا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے اگر تو آپ ٹری کے کسی ایسے پاتھ پہ ہیں جس میں لیف نوڈ جو ہیں وہ پانچویں چھٹے یا میں لیول پہ ہے تو جب تک اتنے بٹس آپ کنزیوم نہیں کرتے ایز اے ریسیور آپ اس پہ نہیں پہنچیں گے لیکن آپ یاد کیجئے کہ لیٹر ای e جو تھا وہ قدرے وہ یا اس کا کوڈ جو تھا صرف تین بٹس پہ مشتمل تھا ای e کے کیس میں کیا ہوگا کہ جب آپ روٹ سے چلیں گے ایک بٹ لیا روٹ سے اس سے دو لیولز نیچے گئے تو دوسرا بٹ اور تیسرے لیول پہ, پہ پہنچتے ہی آپ کو لیف نوٹ مل جائے گا جس پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لیٹر e ہے اور وہ کیوں سینڈر نے آپ کو پورا ٹری بھجوایا ہے جس میں نہ صرف ٹری ہے بلکہ لیف نوڈ میں جو کریکٹرز ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ ہیں ایز اے ریسیور جب وہ تین بٹس کور کر لیے ٹریورسل کے ذریعے تو یہ فیصلہ کر لیا ریسیور نے کہ میرے پاس لیٹر ای e آ گیا اب جو چوتھا بٹ ہے اس پہ وہ واپس روٹ پہ چلا جائے گا اور پھر وہی زیرو پہ لیفٹ ون پہ رائٹ right. پھر آگے زیرو پہ ون زیرو پہ لیفٹ اور ون پہ رائٹ right. کرتے کرتے کرتے وہ لیف نوٹ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا جیسے وہ لیف نوٹ پہ پہنچے گا وہاں پہ جو بھی اس کو کیریکٹر ملا وہ میسج کا اگلا کیریکٹر ہے اور جو بٹ پیٹرن اس یہ لنکس کو فالو کرنے سے جو بنا وہ اس میسج میں سے پھر اب نکل گیا اور پھر اگر آپ یاد کریں کہ آر جو ہے جو ٹریولس میں ٹی کے بعد آر آتا ہے وہ بھی تین بٹس پہ تھا ان تین بٹس کے بعد آگے اے آتا ہے اے کا جو پہلا بٹ ہے اس پہ ریسیور پھر واپس روٹ پہ چلا جائے گا تو یہ کاروائی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایکچولی کمیونیکیشن میں ہوگی کہ جو سینڈر ہے وہ ڈیٹا لے کے اب وہ ڈیٹا کیا تھا فائل تھی ای میل میسج تھا امیج تھا یا جو بھی تھا جو کہ ایونچلی کمپریس ہو سکتا تھا اس کا اس سینڈر نے ہفمن ٹری بنایا اس سے اس نے کوڈ بنائے کوڈ سے اس نے ایک کمپریسڈ میسج بنایا اس کے بعد اس نے ریسیور سے بات کی پہلے کہ دیکھو میں تمہیں میسج بھیجوں گا اس وہ میسج جو ہے اس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے یہ ٹری استعمال کرنا اور یہ اب وہ میسج ہے ریسیور جو ہے وہ اس ٹری کو اور میسج کو لے کے اس سے واپس جو ہے وہ پھر نکال لے گا اب یہ فرض کریں کہ وہ فائل جو ہے, اس میں ہر جو ہے وہ تقریباً چالیس پچاس یا ایون ساٹھ فیصد تک چھوٹی ہو جاتی ہے تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ون میگا بائٹ کی فائل اگر آن ایوریج ففٹی پرسینٹ پر لائن ریڈکشن ہوتی ہے یا کمپریشن ہوتی ہے تو وہ ون میگا بائٹ کی جو فائل ہے وہ یقیناً ون میگا بائٹ نہیں رہے گی وہ چھوٹی ہو جائے گی یہ ہے کمپریشن والی بات اور اس سے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ سیونگ کیا ہو رہی ہے اچھا اس ٹری کے سلسلے میں ایک اور بات ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں جب ہم نے لیف نوٹ سے وہ ٹری بنانا باٹم اپ ایکچولی شروع کیا تھا یعنی کہ ہم لیف نوٹ سے روٹ کی جانب چلے گئے تھے تو ہمارے پاس چوائسز تھی یہاں پہ تو ہم نے تصویری خاکے میں ایسے ہی بس کہہ دیے کہ ہاں ٹھیک ہے ان دو کو لیتے ہیں ان دو کو لے لیتے ہیں وہ تو ہماری مثال تھی اب کمپیوٹر میں پروگرام میں تو آپ ایسے نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ترتیب کسی طرح رکھ لیں اور پھر رینڈملی چن لیں دوسری ترتیب ایک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پرائیورٹی کیو استعمال کریں بینک سمولیشن کی مثال آپ کو یاد ہے وہاں پہ یاد ہے کہ ہم نے ایونٹس جو تھے یعنی کہ کسٹمر کا آنا ایک کسٹمر کا ایک ٹیلر یا اس ونڈو سے فارغ ہو کے نکلنا اس ساری کاروائی کے لئے ہم نے ایک پرایورٹی کیو بنائی تھی جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کیو کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ارائیول یا انٹری ان ٹو کیو کے حساب سے نہیں ہوتے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ بلکہ کیو میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ کسی پرایورٹی کی ہوتی ہے ایونٹ کیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ہم جو ہونے والا ایونٹ اس کا ٹائم ہے فیوچر میں اس کی بنا پہ کیو کے اندر ایلیمنٹس کی ترتیب رکھتے تھے اور جو اس میں سے نکلتا تھا نیکسٹ ایونٹ وہ فیوچر میں سب سے پہلے ہونے والا ایونٹ ہوتا تھا پرائیورٹی کیو کا اب استعمال یہاں پہ ہم ایسے کریں گے یا کر سکتے ہیں کہ جو ہر کیریکٹر کی فریکوینسی ہے اس بنا پہ ایلیمنٹ جو ہے کیو میں اپنی ترتیب کے حساب سے چلے جائیں گے اور نکالے جائیں گے اور وہ یوں کہ جس کیریکٹر کی فریکوینسی سب سے کم ہے وہ کیو میں سب سے آگے ہوگا اور اگر دو کیریکٹرس ہیں ان دونوں کی فریکوینسی برابر ہیں تو وہ کیو کے اندر آگے پیچھے ہو جائیں گے جس کیریکٹر کی فریکوینسی زیادہ ہے وہ کیو میں ذرا آخر میں ہوگا اچھا اب آپ یہ کریں کہ کیو میں سے دو ایلیمنٹ پرائرٹی کیو میں سے دو ایلیمنٹس نکالیں جو کہ اب یقین لو ایسٹ والے ہوں گے ان دونوں کو جوڑ کے جو نیا نوٹ بنتا ہے فرض کریں آپ نے نیا نوڈ بنایا ایک فریوینسی ون اور ایک فریوینسی ٹو کیریکٹر کو لے کے تو ان دونوں کی جمع ہوئی تین تو یہ جو تین نوٹ بنا ہے اس کو اب واپس کیو میں ڈال دیں اب چونکہ اس کی فریوینسی تین ہے یہ ترتیب کے حساب سے بالکل بیک آف دا کیو میں نہیں رہے گا یہ شاید فرنٹ پہ بھی نہیں ہوگا یہ کہیں درمیان میں آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ میں جو آڈر ہے وہ ہم فریوینسی کے حساب سے رکھ رہے ہیں اور منیمم جیسے میں نے کہا منیمم فریکوینسی والے نوٹس جو ہیں وہ کیو میں آگے ہیں اور جو ہائی فریکوینسی والے نوٹس ہیں وہ کیو میں پیچھے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ یہ ان بناتے جاتے ہیں تو جو اس کے چلڈرن نوڈ ہیں وہ تو کیو سے نکلتے جاتے ہیں لیکن یہ پیرنٹ نوڈ جو ہے یہ کیو میں واپس اپنی نئی فریوینسی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور یہ کاروائی تب تک چلتی رہے گی جب تک کیو خالی نہیں ہو جاتی اور یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جو اس میں آخری نوڈ نکلے گا وہ روٹ نوڈ ہوگا اور ہمارے مثالی ٹری میں اس کی ویلیو تینتیس ہوگی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کاروائی ایز ان ایلگر کرنی ہے جو کہ دیکھیے میں نے آپ کو اس کا کوڈ نہیں دکھایا سٹیج کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ اس کا یہ جو پروسیجر جو ڈیٹا سٹرکچر ہم نے بنایا اور اس کو ہم نے کیسے بنایا پھر اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا ایک ایلگریدم میں اب ایک پروسیجر ہے. یعنی ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور انٹرنلی یہ ڈیٹا سٹرکچر استعمال کرتا ہے جو کہ بائنری ٹری ہے ہم نے اس کا یہاں پہ کوڈ نہیں لکھا البتہ میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کا کوڈ لکھو اب سی پلس پلس میں تو آپ کو کوئی خاص دقت نہیں ہونی چاہیے اب وہ کاروائی پروگرامنگ کی اسائنمنٹ جیسی بن سکتی ہے اور چانسز ہے کہ یہ ایز این اسائنمنٹ بھی آپ کو اس کورس میں یا کسی اور کورس میں نظر آئے لیکن یہ اب میرا خیال ہے کہ آپ اطمینان سے یہ کوڈ بنا سکتے ہیں لیکن جو بات میں کہتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کوڈ کتابوں میں بھی مل جائے گا اور یقینا نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو مکمل سی پلس پلس کا یا جاوا کا یا کسی لینگویج میں یہ مکمل کوڈ بھی مل جائے گا جو اس میں کہ یہ ہفمن انکوڈنگ استعمال ہو رہی ہے ہفمن ان کے بارے میں کچھ اور باتیں جو شاید آپ کے انٹرسٹ کی ہوں آپ یہ موڈمس استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ ایکسس کے لیے گھروں میں فون آپ موڈم کے ذریعے جوڑتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ موڈمس جو ہیں یہ بھی کمپریشن کرتے ہیں اگر آپ نے اس موڈم کی کتاب دیکھی ہو یا آپ کو کسی نے اس کے بارے میں بتایا ہو کہ کمپریشن اس میں ایک فیچر ہے اب آپ یہ سوچئے کہ یہ موڈم جو ہے اس کو میں ڈیٹا دے تو رہا ہوں تو یہ کمپریشن کیسے کر رہا ہے یقیناً ہفمن انکوڈنگ کوڈنگ دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی موڈم کو ایک فکرہ مکمل ملے یا تو یہ ہے کہ وہ نیو لائن کیریکٹر آ رہا ہے یا یہ کہ موڈم کو جب فرض کریں اسی یا ساٹھ کیریکٹر مل جاتے ہیں جو کہ اس, اس کو آپ نے دیے ہیں کہ بھی بھیجو تو موڈم کے اندر بھی ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے یا اس کے اندر چپ ہے جس میں یہ پروگرامنگ آپ کر سکتے ہیں اور یقیناً وہ کر رہا ہے موڈم جو ہے وہ ستر یا اسی کیریکٹر کو لے کے فوراً اس کا ہفمن ان کوڈ بنائے گا اس سے وہ کوڈ بنا لے گا اور پھر ڈیٹا صرف بھجوائے گا نہیں بلکہ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے اینڈ پہ بھی ایک موڈم ہی ہوتا ہے جس نے پھر آپ کے سگنل کو یا موڈم کے سگنل کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے یہ وہ آواز ہے جو کہ آپ کو شروع میں نے سنائی دیتی ہے جب موڈمس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں جو سینڈنگ موڈم ہے وہ جو اس کے پاس ڈیٹا فی حال آیا وہ ستر اسی ٹری اس بنا کے وہ ریسیونگ موڈم کو بھجوا دے گا اب وہ یہ ڈیٹا جب بھجوائے گا تو وہ کمپریسڈ فارم میں بھجوائے گا ریسیونگ موڈم جو ہے وہ اسی ہفمن انکوڈ ٹری کو لے کے جو سینڈنگ موڈم نے ڈیٹا بھجوایا ہے اس کو ڈیکوڈ کر لے گا اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہفمن ہفمنڈری جو ہے یہ ہر میسج کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ چانس ہیں کہ جیسے ہمارے اس مثال میں وا جو تھا وہ لو فریکوینسی لیٹر تھا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میسج میں وہ ذرا ہائی فریکوینسی لیٹر ہے تو یقیناً اس سورت میں وای کو پانچ بٹس والا کیریکٹر کوڈ تو نہیں دینا چاہیے کو میں بھی تین والا دینا چاہیے یہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ موڈمس جو ہیں یہ اپنے کوڈز کو ریوائز کرتے ہیں یعنی وہ اگری کر لیتے ہیں آپس میں کہ ہر پانچ منٹ کے بعد یا ہر تین منٹ کے بعد یا ہر فرض کریں دو سو کلو بائٹس کے بعد یا کلو بٹس کے بعد وہ دوبارہ ہف مین ٹری بنائیں گے اور وہ پھر آپس میں ایکسچینج کر لیں گے جو کہ آئندہ کے دو سو بٹس جو ہیں یا دو سو کلو بٹس جو ہیں اس میں استعمال ہوگا تو یہ چیزیں اگر موڈم کر سکتا ہے تو یقیناً آپ سافٹ ویئر میں بھی کر سکتے ہیں یہ جو آپ پروگرامز استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کمپریشن کے ان میں اسی طرح کی ہی اسکیمس استعمال ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو ایک بڑی سمپل سی مثال دکھائی جو کہ سمجھنے میں کافی آسان ہے البتہ اگر آپ نے ون زپ یا اس طرح کی زپ روٹینز استعمال کی ہیں ڈیٹا کمپریشن کے لیے یا آپ ایم پیگ سے جے پیک سے یا ان کمپریسنگ یا ان امیج فارمیٹ سے واقف ہیں تو ان میں اور کمپریشن ایلگردمس بھی استعمال ہوتے ہیں ان میں شاید بائنری ٹری تو نہ استعمال ہو لیکن کچھ ایسی ہی سکیم استعمال ہوتی ہے یہ ٹاپک کمپریشن کا ڈیٹا کمپریشن کا انشاءاللہ ہم ایلگردمس کے کورس میں یاد ہے آپ کو کہ آگے ایک ایلگردمس کا کورس آ رہا ہے جہاں پہ ایکچولی ہم ایلگردمس پہ زیادہ توجہ دیں گے ہاں اس میں ہم ڈیٹا اسٹرکچر بھی استعمال کریں گے لیکن ایلگردمس جو ہیں وہ فوکس میں یہ کاروائی زیادہ ہوگی کہ آخر ہم کیا پروسیجر لکھیں جس کے بنا پہ ہمیں اس طرح کی یوز فل یوٹیلیٹیز مل جائیں پروسیجرز مل جائیں یہاں پہ ہم نے گفتگو اس لیے شروع کی تھی کہ دیکھیے کس طرح ہم نے بائنری ٹری بنا کے ایک آسانی سے ایک بڑا سمپل سا ایک بڑا ایلیگنٹ سا کوڈ استعمال کیا جس سے ہمیں امیڈیٹلی آلموسٹ 50% 50% پچاس نظر آئی بائنری ٹری پہ ابھی کچھ اور باتیں کرنی ہے بلکہ اس لیکچر میں نہیں آئندہ کے چند ایک اور لیکچرز میں ان کے لیے ہمیں اب بائنری ٹریز کے بارے میں کچھ میتھمیٹیکل پراپرٹیز کی ضرورت پڑے پیش آئے گی یہ اصل میں تھئرمس ہیں جو کہ ہم یہاں پہ شاید پروو اتنا نہ کریں لیکن آئندہ کے کورسز میں مختلف کورسز میں صرف یہ نہیں کہ الگمز کے کورس میں اور کورسز میں یہ ڈیٹا اسٹرکچر ہے یہ جہاں استعمال ہوگا تو ہم اس کے بارے میں اور بھی میتھمیٹیکل پراپرٹیز کچھ ڈسکس کریں گے اور ان کو ایز تھرمس پروو کریں گے فی الحال ایک دو میتھمیٹیکل پراپرٹیز میں ابھی یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے جو اس کے بعد والا ٹاپک ہے تھریڈیڈ بائنری ٹریس میں مجھے استعمال کرنی ہے تو آئیے میں آپ کو وہ پراپرٹیز اب دکھاتا ہوں پہلی پراپرٹی ہے کہ بائنری نوٹ اور tree with این internal نوٹس has این plus ون external نوٹس اس اسٹیٹمنٹ میں بائنری چی تو آپ پہچان گئے انٹرنل نوٹس بھی آپ پہچان گئے البتہ یہ ایک نئی ٹرم میں نے یہاں پہ لکھی ہے ایکسٹرنل نوٹس اور اس میں میں نے مقدار اس طرح دکھائی ہے کہ اگر n انٹرنل نوٹس ہیں تو n پلس ون ایکسٹرنل نوٹس ہیں اس اسٹیٹمنٹ میں میں نے لیف نوٹس کی دیکھی بات نہیں کی میں نے دو ٹرمس استعمال کی ہیں انٹرنل نوٹس ایکسٹرنل نوٹس یہ کیا ہوتے ہیں یہ اب ایک ڈیفینیشن ہے تو آئیے میں آپ کو ایک بائنری ٹری میں یہ دونوں دکھاتا ہوں جس سے آپ دیکھ کے فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ دونوں کیا ہے تو دیکھیے یہ ایک بائنری ٹری ہے جو کہ سرچ ٹری بھی لگتا ہے لیکن یہ اس وقت گفتگو میں, گفتگو میں شامل بات نہیں یہ سمپلی ایک بائنری ٹری ہے اس میں انٹرنل نوٹس تو آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا ہے اور دیکھیے اس میں جو لیف نوٹس ہیں ان کو بھی میں نے دائروں میں رکھا ہے البتہ دیکھیے کہ جو جو نل پوائنٹر ہے فرض کریں بی کو آپ لے لیں اس کا رائٹ جو پوائنٹر ہے رائٹ ٹری اگر یہاں پہ ہوتا جو کہ نہیں ہے وہ نل ہے لیٹر ڈی جو ہے اس, اس نوڈ کا جو لیفٹ لنک ہے وہ بھی نل ہے اسی طرح یہ جو لیف نوٹس ہیں جی ڈی بھی سوری ڈی نہیں جی ای ای ایف آ, یہ جو نوٹس ہیں یہ سارے لیف نوٹس ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ دکھایا ہے کہ جہاں جہاں پہ نل پوائنٹر ہے وہاں دیکھیے میں نے یہ اسکوئر میں نوڈ دکھائے جس میں ایکچولی ڈیٹا نہیں ہے یہ سمپلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ نل پوائنٹرز ہیں جو کہ اگر کوئی نوڈ ہوتا یا آپ یہ کہیں کہ یہ نل نوڈ ہے یعنی کہ نوڈ ہے لیکن نل ہے اس میں کچھ نہیں ہے ایک پوائنٹر آپ کے پاس ضرور موجود ہے تو یہ پراپرٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جتنے انٹرنل لوڈس ہیں جس میں اب دیکھیے وہ انٹرنل لوڈ جس کے لیفٹ اور رائٹ چلڈرن ہیں اور لیف نوٹس دونوں شامل ہو گئے یہ ان کو میں ساروں کو انٹرنل لوڈ کہہ رہا ہوں اگر وہ n ہیں تو ایکسٹرنل نوڈس کی تعداد این پلس ہے اب اس مثال میں سال میں دیکھیے کہ انٹرنل لوڈ جو ہے وہ 9 ہیں تو ایکسٹرنل لوڈ وہ بنے 10۔ اس کو فی الحال ہم دیکھ کے ہی کر لیتے ہیں کہ آپ گن لیں اس میں کہ انٹرنل نوٹس جو ہیں وہ نو ہیں اور اگر آپ یہ جو اسکوائر نوٹس میں نے بنائے ہیں ان کو گنے تو وہ n پلس بنتے ہیں اس کا استعمال کیا ہے پراپرٹی کا یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے البتہ فی الحال یہ پراپرٹی یاد رکھیے کہ آپ اگر ایک ٹری لیں ایک بائنری ٹری لیں تو جہاں جہاں پہ بھی نل پوائنٹر کسی نوڈ کا آ جائے وہاں پہ سمجھے کہ ایک اکسٹرنل نوڈ ہے یا ایک نل نوڈ ہے جس کو اب ہم ایکسٹرنل نوڈ کہہ رہے ہیں اس کی, ان کی تعداد n پلس ون ہوگی ہم دیکھیں گے کہ اس کا استعمال کیا ہے چونکہ اب اس لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے میں اس پراپرٹی کے بارے میں فردر ڈسکشن تو نہیں کر پا رہا ابھی مجھے کچھ اور پراپرٹیز بھی ڈسکس کرنی ہے اور اس کے بعد ہم ایک اگلا ٹاپک کور کریں گے وہ ہے تھریڈیڈ بائنری ٹریز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بائنری ٹریز کے بارے میں جو اور بھی پراپرٹیز ہیں ان کو آپ اپنی کتاب میں دیکھیے یہ موجود ہیں ان کا استعمال نہ صرف ہماری اگلی مثال میں بلکہ آگے بھی اور ہوگا میں چاہوں گا کہ آپ اس میں یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ ان کو سمجھ میں یہ کافی آسان ہے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تھریڈ بائنری ٹریز کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں ہم اسی پراپرٹی کو استعمال کریں گے یا یہ نالج جو ہے ایک ٹری کا بائنری ٹری کا اس کو ہم استعمال کر کے ہم ایک ایک اچھا الگردم بنا پائیں گے جس سے ہماری ٹریورسل جو ہیں وہ بڑی تیز ہو جائیں گی یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ جاری رہے گی آپ اپنی کتاب میں اس کے بارے میں ضرور پڑھیے اس میں چیپٹر بھی موجود ہیں اس, ان, ان چیزوں کے بارے میں کہ بائنری ٹریز کی میتھمیٹیکل پراپرٹیز کیا ہوں گی اور ہم پھر بائنری تھریڈیڈ بائنری ٹریز کے بارے میں گفتگو اگلی دفعہ شروع کریں گے تب تک خدا حافظ